بابا یا رسول اللہ السلات و السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ السلات و السلام علیکم یا سید مین کا یا سیدی یا محمد رسول و قادر مطلق جل و بار دل دو حق جل مجد بندہ چیز صدقہ مدی نے دوست گرامی والد محترم دے مرحم سالانہ ختم شریف کر دینا اللہ عرب المین دوست بار گاہ دوستو مہینہ ہے محرم الحرام شریف دا اور الحمدللہ للہ سنی لوگا ہاں سانو اپنے عقیدے کے بڑا فخر ہے بڑا ناز ہے بڑا مان ہے کہ جا بزرگاں نے سانو عقیدہ دیا عقیدہ بڑا سونا ہے نہ ہی آکڑ ہے نہ ہی سینا پٹنا اللہ نبی، رب دے پیارے, پیارے رہ گئے انہیں درتے بہن والے ہے نہ ادب احترام ہو یا نہیں تو لیا جی رسبت والے ہے سارا احترام کرنے آ ادب کرنے تو اس سے سلسلے میں اپنے گفتگو چلاواں اور یہ مختصر وقت ہے جس کو وقت اللہ ہوا چار दे दे आ بارے میں چار یار کس حوالے سنا نے پاک دیا کچھ خیش ای سن تمناوا ایس آر گواں ایسا مجب خیش تمنا ابو بکر نے پوری کر دی کوئی عمر نے پوری کی کوئی عثمان غنی نے کچھ مال گلی نے پوریا یعنی مطلب ہی ہوئے گا کہ چار یار دی زندگی نو برا کر دیو باہر کھڑ دیو میرے نبی کی سیت پوری دی۔ نہیں ہو سکتی میرے ملی ملی نبی دی شیرت شیرت دن دن پوری ہو گی میرے وقت سمجھ چار کسی ایک در حقیقت محمد مستفا اللہ تو لہٰذا چارا منڈا بڑا پیارا ہے ابو بکر دی علی جی گل اور ایک بات جن رکھو میں اپنی گفتگو کا آغاز کر دماغ بٹھا لو دن لکھ لو ہوئی ابو سید ہو جذباتی مگر ابو بکروستا اللہ سید ہو سید کی سیدہ فاطمہ فاطما تہارا پاک دولا مولا علی پاک سرکار آپ بھی گھر والی آپ بھی گھر والی ہے مولا علی دا پتر سید بنتا سدو بنے گا جس وقت اون تعلق سہارا پاک پیٹ شریف وقت سید بنے گا علی نکا سلام نکاح گواہ واسطے وزو ضروری ہے نکاح گواہ ضرور اگر بندہ کروڑ نماز رکاتا پڑھے بزو نہ ہو نماز نہیں ہو سکتی اگر کروڑ مرتبہ جاپ قبول ہوئے گواہ نہ ہو گواہ نہ ہو یاد رکھ لو کسم خزاری کر کے نا نکاح نکاح واسطے گواہ کیا ہے شرط ہے تو زہرہ زہرہ مولا علی تو ہے حضرت سے اور گواہ کون بنیا ابو بکر بنیا فاروق بنیا قسم خدا دا جی کو ابو بکر عمر مازلہ بھی ماننے، پھر لائی ٹھیک نہیں اگر خاندان تے سارا شہید ہو گیا میدان کربلا سارا سارا خاندان کربلا دے میدان شہید ہو گیا کون بچیا بولو کون بچے سن بھی پتا ذرا ایک بار دہرا دے سو کون بچے سر حضرت امام زین اللہ تمہیں پتہ ہے یہاں دی اما پاک کا نام کیا امام زین العابدین دی اما پاک کا نام کیا آپ دی اما پاک کا نام شہر بانو سر آپ دی اما پاک کا نام کیا ہے سی نام اپنی زبان ماں پاپ کو حضرت شہر بال یہ آپ والدہ نے پتہ کون سا ایران دا کا بادشاہ سی ان دا نام سی یز در یز در بادشاہ ان دھی فاروق اعظم زمانے دے جاد ہوا ایران دا علاقہ فتح مالے فریمت دے اندر ایران دے بادشاہ دی تھی فرمایا یہ ہے شہزادی انتخاب اپنے بیٹے کا نہیں بیٹے حسین بندہ غلط نے جہاد کروایا تو ٹھیک ہی نہ بنیا وہ تو ڈاکہ پھر مال مال غنیمت کا نہیں تو لٹ پسٹ کا بنیاد نکاح ٹھیک نہیں انکار کرو ترتیب نبی یار جویں جی اگلا چار کٹیا ایار کٹے جا جی منکر بنے گا دوسرے دا ضرور منکر بنے گروج آئیے بولو سمجھا. اور فاروق فاروق نے پہلے قرآن کی اللہ بلال فرما منہا سبحان اللہ رب فرما منہا زمین دے ٹوٹے بچوں خلکناک اصا پیدا کرنے وفی اسے ٹوٹے والی واپس دیا گے ٹوٹے بچوں پیدا کرنے وفیحا نوئی اسے ٹوٹے والی واپس لٹا دیا گے پلا لمین کا خران فرما ہے قرآن دی یہ تو پتا لگا انسان انسان دا وجود بنا واسے جہی تھان مٹی لئی جاندی ہے جہی تھانسان اسی تھان کی مٹی کے بنیا سجنا ادرویر درویر میرے دے تاجدار نے آپ دا روزہ شریف ہے قرآن آیت پتا لگا مٹی دے نمی کا وجود بنیا میرے نبی نے فرمایا ماں بئی نہ اے دلیا میرا ممبر ہے میری خبر ہے فرمایا درمیان جڑی جگہ ہے اے دنیا دی نہیں اے دنیا دی نہیں اے جنت دی ہے جنت دی ہے پتا لگیا میرے نبیدہ وجود دنیا دی نال نہیں بنیا جنت دی نال بنیا حضور نے فرمایا آنا ابو بکر و عمر خلقنا من ترما توں رب العالمین نے مینو ابو و عمر نو ان کے مٹی بنایا ہے مدی تاجدار وجود جنت نبی نے میرا وجود نال نال وجود نال میرے نبی کا وجود جنتی مٹی بنیا پتا لگی ابو بکر کا وجود بھی جنت کی مٹی بنیا سرو کے آدم وجود بھی جنت کی مٹی بنیا اور مٹی جنت کی ہو جفر جاؤ ہے سجنا بولو نولہ دربار شریف لاہور آپ نے آپ کالے رنگ لے آ گئے کالے دل آ گئے آپ نے فرمایا آئے جی مقام دی شان بیانے سارے سینے بڑی ٹھڈ پی جانے بیان کرو انہاں نے بیان کرنا شروع ہے امام علی مقام دی شان بیان کرتے ہیں بڑی پاک کالے تھو آپ کی شان بیان کرتے ہیں بندیاں وہ جہاں بندے آتے ہیں اصم خدا دی کر کے آنا وا پھر والے ہو سلام کرتے ہیں گھر والے ہو سلام کرتے ہیں گھر والے نے سب والے نے سونے گل یاد رکھ لے تک نہیں بن سکتا سجنا بولو نہ اللہ پہلا نبی کلمہ بنے گا پہلا در والا بنے گا پھر ہی گھر والا بنے گا وغیرہ گھر والا بھی نہیں بن سکتا خیر سونے ادھر انہوں نے بڑی گلا بڑے چار پاس چالیس چالیس میل تک چیرا بندہ بھی دفن ہوئے گا حسین انہوں دکھتے دیر نہیں جان دے آپ سرکار نے گڈ تو پکڑ لیا فرمایا چلیا حسینا چالیفر وہ نواسا ہو چالیاں میلوں کو بخشوا سکتا ہے جدان پہ بخشوا سو میں آدھا پہلا نمبر علی کا ہونا چاہیے گل سنیا آدھا علی کا ہونا چاہیے کیوں آئے مزبغل، مزبغل، مزبغل، مزبغل، مزبغل. کہ ہمیشہ جانشین پتر بندہ ہے جانشین کون ہندہ ہے بیٹا ہندہ ہے مدینہ دے تائدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفدہ کوئی بیٹا بھی جوان نہیں ہویا تجرا دماد ہندہ ہے بیٹے دی تھا ہندہ ہے بیٹے آدھی تھا ہندہ ہے بیٹے آدھی تھا ہندہ ہے پھر پتہ لگیا ابو بکر دل امر پہلا نہیں علیدہ ہونا چاہیدہ ہے میں آکھیا چلیا یاد رکھ یہ جی علی رشتہ دار ہے ابو بکر بھی رشتہ دار ہے علی کی لگدا ہے علی جوائی کے داماد لگدا ہے ابو بکر کی لگدا ہے ابو بکر سورا لگدا ہے ابو بکر سورا ہے ترو پتہ ہے جڑا بیٹا ہوندا ہے جڑا داماد ہوندا, ہوندا ہے جوائی ہوندا ہے او پتران دی جاں بجا اوندا ہے جڑا سورا ہوندا ہے او باپ دی جاں بجا اوندا ہے اور تو ایوی جان ہے بیٹے دا مقام بڑی شان ابو پکر دی ہے نمبر پہ بھی ابو بکر ترتیب چار یار میں سمجھانا سبحان اللہ شریف مولا سونے کی مضبوط ہے اپنے سینے اپنے ہاتھ جس سینے نبی ہو سجنا ادھر ادھر میں ختاب کرنے گیا میرا دسیا گیا پہلا کر گیا نے آخ جی مک رولا مکنا ہے بڑے ارسا پر ارسا کتر گیا ہال تک رولا ختم نہیں ہوا تو آدھا گڑی ویکو گڑی ول ویکو گل شروع بھی بارہ تھی ہوں گل شروع بھی بارہ تھے پتہ نہیں ہو یا نہیں گل شروع بھی بارہ تی آ شروع بھی بارہ تھے مکدی بھی بارہ تھے ان ہے ماما والی اشارا کی بارہ نہیں آک ہے دو ہے ترائے ہے ہر ایک ہر ایک ہنسا ایک دو ترا گنتی دے درمیان ہر ایک دوان کا فاصلہ ہے کا فاسلاخ آ جرائے سوئیاں نے بارہ امام ادھر اشارہ کر گیا پنجاک والارا کر گئے ترائے سوئیاں دن اشارہ بکرد نبی لبی ترائے یا لبو بکرو مگر آخر آخ یہ جہاں ترای سوئی نی گھمدیاں ٹردیاں دیا دیاں نے روک دیا نہیں کھلوندی نہیں ٹردیاں دیاں نے ٹردیاں دیا دیاں, دیا دیاں, دیا دیاں نے گھوم دیا دیاں نے دیاں دیا نے اعتبار ترائے کا کوئی اعتبار نہیں پنجا بارا جڑنا ہے میرا کتاب سی میں کیا ہے کوئی اس جلی ماں کے پتر نو پوچھنے والا او جلیا جن تارہ نی آخ جی دیر تک یہ ترائے سویاں نہیں ہون گیا کدی وقت کا نہیں لگ سکتا پن پاک تے بارا امام بھی آخد جنی دیر تک ترائے یار کا پیار نہیں ہوئے گا جنت راہ نہیں لب سکے گل میری سمجھ آئی کہ کوئی آج ایک ڈیلے ڈیلے بولو سبھان لا کے okay. بعد رو دا موسم ہے کچی بات نہ بولو گے تو خون ہی گٹ جائے گا ذرا ایک اور پیار ਨਾਲ ہولے, ہولے بولو سبحان اللہ سجنا ادھر وی ادھر پہلا نمبر ابو بکر دوسرا فاروق اعظم دا تیسرا عثمان غنی چوتھا مولا علی دا عقلی دلیل پیش کرن لگے ابو بکر دا پہلا نمبر کیوں ہے آپ سورا نے آپ سسر نے سسر دا مقام باپ والا ہوندا ہے اور مولا علی تا مودے دم آدھا مقام بیٹے والا ہے, ہے آگر کہ ابو فاروق فاروقی, آدم بھی فاروقی آدم بھی آب دی بیٹی بھی مدینے کے تاجدار آپ کا نمبر پہوں نہیں ابو بکر پہ میں آخا یار یہ درویش تھی نکاح اندر پہلا ابو بکر نے ہے پہلا نمبر آپ کا ہوئے گا باد فاروق اعظم نے پیش کی آپ کا سوال پیدا ہومان علی علیمان کیا بھی دما دے علی بھی دما دے عثمان بھی دما دے عثمان بھی دما دے علی بھی دما دے تیرو پتا ہے سہی میرے نبی دیا دو ہزور نے چاری دیا بھی نکاح را میرا نبی ابھی سی آپ نے فرمایا اگر چاری دھیان بھی دیا بھی آدی میں ماری واری ایک فوت ہوتی نکاح دے چڑتا فوت ہوتی نکاح دے چھوڑ دے, دے سجنا سا بین ہوے اور اولاد ہوے جڑا جنابے والا ان کا شہر ہے وہ تیف شریف اس بارے نہ کھولو سنگھ مدینے کے تاجدار دماد ہوتے جان مدینے دے نو دکھ لگے گا وہ سجنا ادھر اسمانے گنی کا پہلا نمبر کیوں علی دبا کیوں اسمانے گنی درد میرے نبی دیا دو علی گھر ایک دھی علی گل میری سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ آ رہی کرانے دین آ رہی ہے یہ نہیں آ ذرا پیار سبحان اللہ پگ پی موٹی پی کے چل پی کے اور جناب والا تے چڑھ کے ذکر کرنا پا کے کرنا چڑھ کے کرنا کرنا کے سہان ہلا سونے سنا درویخ توجہ نا اگر تین پیار لٹ تری ہے میں لٹ رکھیاں تیری لٹ نہیں ہے میں تینوں قیامت والے دن فائدہ دے گی آؤں میں تو حضرت آخیا تدرتی صدیقہ دا گستاخ ہے وہ جرا ماں کا گستاف ہو جنت نہیں جا سکتا جہرا کل ممنا دی ماں دا گستاخ ہوئے جنت چاہیے گستاخ ہوتے جنت چ نہیں جا سکتا گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہ چاہتا سا پاسے آواں جو ہے سبحان اللہ پچھلیاں گل نے کہا پیارو نا وہ سونے کربلا والے کا ذکر بھی کرا چار یار کرنا بل بل کہ میرے نبی دی تمنا سی آپ کی زندگی پوری نہ ہو سکی آپ دی زندگی اندر پوری نہ ہو سکی کوئی ابو بکر نے پوری کیتی ہے کوئی فاروق آدم نے پوری کیتی ہے کوئی عثمان غنی نے کیتی ہے کوئی مولانا نے کر چھڑی ہے توجہ نال بولنا سبحان اللہ اور سजना ادھر ویکھ ادھر ویکھ میرے ول ویکھ سونے اے سبحان اللہ بھی اگر ویسے بھی رہو گے مدی تاجدار آپ سرکار کا سال ہویا دنیا تو اتر جا میرے مدینے تاجدار نے فرمایا جنہ بھی دکھ ہوئے جنہ بھی غم ہوئے فرمایا میں محمد جدائی نو یاد کرے میں محمد دنیا تو چلے جاؤں نو یاد کرے فرمایا او دے سارے دکھ دور ہو جانگے جنہ میرے جان کا امت رو دکھ لگنا ہے یہ نہ کسے ہو شایدہ نہیں ہے آج سجنہ ادھر وی ادھر وی مدینہ نے تائزار دنیا دندرون آسانی نے رولا بن گیا گل سمجھ نی آ رہی سچا کون مدی تاجدار کوئی دنیا کی پریشانی بن گئی مدینے دے تاج دار کو چلے گئے آپ نے منہ چلف بولے فرمایا میرے دنیا دے چلے جان یاد کر لے انہوں سارے دکھ بھول گے، سارے تمنا پوری کی بہ منوور صاحب جہ ایبل یہ درویخ نہ بولو نا سبان اللہ سجنا یہ درویخ گل کر رہا س میرے مدینے دے تائج دار دا مسال ہویا حضور نے ایک لشکر روانہ کیتا سی مسیل مقضاب جنہیں چھوٹا نفوتا دعویٰ کیتا جی انہوں قتل کر نواز سے میرے نبی نے لشکر گھلے آئے لشکر روانہ کیتا ہے حضور دا مسال ہویا ہے او لشکر واپس آگیا ہے حضرت اسامہ بن زیادلہ ہائے ہائے ادھر بیخنا اتنی پیاری بڑی عجیب بڑی, بڑی باری گل کر بار سارا, پالو ہویا ہے. سارا پہلا کہنا ٹولا مرتاد ہوا ہے سنے گا حیران ہو جائے گا یہ اسامہ بن جائد جنہ کی میں گل کر رہا سن ہزور پاک سرکار جدو آخری حج فرمایا ہے آخری حج سرکار حج واسطے آئے ناٹنی مدینے والا غلام دا بیٹا حضرت زید غلام دا بیٹا اسام آپ بیٹھا ہے ہزارہ اسام مسلمان نے نال نال سوچیا لگتا ہے لگتا ہے اے دور ہو رہا ہے تا ہزور نے منع کیا روک دتا ہے سارا نو ٹھل دتا ہے ہزارہ کا لشکر سی حضور نے روک دے پتا لگیا حضرت اسامہ بن زید نو پیشاب آیا سی آپ نے پیشاب کرنا سی حضرت اسامہ دی خاطر غلام دے بیٹے دی خاطر میرے نبی نے پورا دا پورا ہزاراں دا لشکر روک چھڑے ائے جدوں رشقر لوگ آئے یمن دے لوگ سن یمن دے لوگ بڑے سونے ہوندے نے انہاں نے جدوں ویکھیا اے انہاں نے جدوں ویکھیا مدینے دے تاجدار نے نق دی خاطر نے مذاق بنایا جی اے اے دی خاطر بس ای لفظ بولی نے خاطر سارا روکیا ہے اص بڑے سردار سونے اس غلام دے بیٹے دے خطر مدینہ دے تاہیار نے پورے لشکر روکے رو آئے رب رو گھرت آئیے کنانوں ساڈے یار تی پسند پسند نہیں ہے دبان سانوں پسند نہیں سب نلو پہلا مرتد اور یہ تیلا ہویا ہے جنہ میرے نبی تے اطراد کی تاسیر جنہ مدینہ دے تاہیار تے اطراد کی تاسیر رب دی غیرت رو گمارانی ہویا رب نے رب نے قسم خدا دی کر او ایمان دے دے اندر نہیں مار کے پسند پسند آنا یار دنیا دی کسے نکی جی شہ بھی پسند کر لے ہالی نگاہ جائے پیار دی نگاہ ویخیا جائے کہ رب کے محبوب نے پسند کر لیا اے تو جی سجنا چلا تھا گل کہ حدر جنا سڈے یار پسند نہیں وہ سجنا تا کر کے دل بے مان ہو گئے ایمان تگڑے نہیں رہ گئے بےان برباد ہو گئے جی شہر مدینے کے تاجدار نے پسند کیتا ہے ایسا نہیں جیڑی شہر پسند کیتا ہے وہ پسند کیتا ہے سجنا ادھر داری دا نے کیتا ہے ایسا نہیں کیتا کافر میرے نبی پڑھائی قرآن نبی فرمان والی جی پسند نہیں کیتی اگر پسند تے لولا لگڑا دیتا ہے نبی پسند نہیں کیا پسند پسند کیا ہے اور میں ایمان سے کھائی سکے رب چن کی لگا گے رب سے فرما ہے میرے چنگا لگتا ہے وجر سا ہار کی پسند نسند کر لا کر کے ل فرمے میرے نبی نو پسند دے خبردار کدی لفظ بولیا جی میرے پسند نہیں ہے اگر پسند نہیں کلیا بہ کر میرے دل کی ہو گیا ہے نبی نے پسند کیتا ہے میرا دل پھر نبی دل جڑا کر کے میری پسند ہودی تاجدار کی پسند ہو سجنا یہ دروے کدو شریف سامنے آئے بزرگ فرمتے نے سنو گل کر ریاض سنو لشکر روانہ ہوا ہے مسلمان کتاب نتل کر دے گیا اللہ تعالی لدینے آدم نے چلو چلو چلو چلو دے کپے قبیلے تو خواہ بےمان ہو گئے سارے کونی چاہیے فوج چلی جاوے گی چٹم حملہ ہو گیا کھے ٹلان گے سد کے جا حد ابو بکر صدیق مار کے، پہلے بڑا تگڑا سی ہوں مارا کیوں پہ گیا ہے فرمایا یاد رکھ لو یاد رکھ لو جس لشکر میرے نبی نے جس کام واسطے روانہ کیا میری بی گوارا ہے پر مدینے نے تاجدار نے جی لشکر جدھر روانہ کیا ہے میں انہوں واپس نہیں بلا سکتا مسائل کتاب قتل ہو راہش پوری سرموشنا بولو نا گلا فاروق یاد ان سناوا اللہ, انگلہ آدم دی سنا پیار سبحان اللہ ایک بڑی پیار بھری گھر سنا نا بولو نا ازالت تلخفا بڑی پیاری کتاب اللہ آپ نے گھر سنو میرے پسی نہ ہی میں بالکل ٹھیک جنی آواز چاہیے آ رہی ہے گل بڑی پیاری لگی فاروق شاہ بری رحمابی لکھا ہے مولا لیشکل فرما نے ایک رات میں خواب میں خواب دیکھا ہے دیکھا مدینے کے تاج دار نماز پڑھا رہے مدینے نماز پڑھا نمازرا لے کے ٹوکرا لے کے آ گئی ہزور نے کجور اٹھائیے مینو دے چڈیے دوسری اٹھائیے میرے دے چھوڑیے میں کھدیے بڑا یقدم کھل گئی ہے اج کھلئیے میری زبان دے اندر حالے تک کھجوراں دا خاصی سی کھجوراں خاصی ذائقہ سی کیونکہ جنے نبی نو خواب دے اندر ویکھیا ہے شیطان میرے نبی جی مثلی ہو سکدا اور اور میرا نبی خود تے خواب وچ آیا ہے میں تواڈے خواب وچ آ جاواں پتہ ہی نہ ہو سکدا ہے پر نبی جس دے خواب دے اندر میری اپنے پارے بھی بڑا پیار سی مدینے نے تاجدار نبی نے مکھرا وایا ہن جل بے چین بے قرار ہو گیا جلدی نالو فجر کا ویلا ہو گیا مسجد نبی پہنچیا وا ویخ نماز فاروق فروخ آپ نے نماز, نماز پڑھائی پڑھا سلام خواب سوچ رہا ماں. سوچ دیا میں خواب دے اندر متیرے دے سامنے لڑکی وہ بچی لے کے آئی سی خجورا کا ٹوکرا اسی طریقے فاروق آدم دے کجورا دا ٹوکرا آ گیا ہے بڑی سوادی نے خاص کچا میری ہو گل سوچیے میں دلچسپی امر نے میرے والے نبی خواب دی اندر تو تو سب دیا میں سمجھ نہیں لگی راخل پر سل آپ نے فرمایا اگر خواب دمے بہت سن جنوبی اردگی دیا جمال میں میں میں خواب دیکھا ہے سوچیے تہنوں پتا کی فاروخ آدم نے فرمایا علی ترا مومن ہے و اللہ دے نور بے خلائے اللہ ہے وہ سجنا علی دا فرمان سنیا آپ نے فرمایا فاروق آدم دے خجور دا بے عینی ہی وہی سی جیرا حضور دیا دا دی، دی جو در جو درے پتا لگیا امر اپنی مرضیاں کرن والا نہیں سی اکمت نی کچھ مدینے مدی دار بولیا اور فاروق لگا خواہش سی سمجھو کہدم نے پوری فرمائی ہے ذرا پیارو نا سو گل گل اگر سواد نہیں دے رہی تو میں روک دینا شاہ بیان فرما دیں گے کوئی دکا نہیں کر رہا گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ آ ہے ذرا پھر پیار میں بولو نا سبحان پیارونا سونے واقعات نہیں مگر گلا مضبوط نے توجہ کرو گے عقیدہ بن جائے گا ذرا پیار میں بولو نا سبحان اللہ یہ درویش فاروق آدم نے خواہش پوری کی مدی تاجدار صلی اللہ تعالی علیم وسلم رمضان شریف دی تیئیس تاریخ پچیس ستہ ستہ ستائیس آپ نے جما رات پڑھائی جما تراویاں پڑھائی نے جتوں اٹھائی دی رات آئیے سہ بے کرام درگل پھیل گئی اج رات مدینے تاجدار وسلے دکھو کہ قرآن پڑھنا ہے اصا سنا گے مدی کا تاجدار تلاوت کرے رنگ ہی بخر ہوئے گا تک شراب پہلا حلال سی بادو حرام بادو حرام ہوئی جو شراب چلتی چلتا ہے پر ایک گل ضرور ہے ایک گل ضرور ہے جہاں بندہ شرابی ہوئے ادھر اٹھایا جائے جہاں بندہ شرابی ہوے جا بندہ, بندہ نشا ہی ہوئے اور نشا چھڈا ہوئے انہوں نشا چڑا ہوئے بڑا اور بڑی دوائیاں پہ بڑے علاج کرنے پہ پھر بھی کئی بند مر جائے بچ جانے شراب چھڑ پہ شراب چھٹتی جنہ کے ہڈا درد پانی واگر رچی ہوئی سی یا شراب چھوڑیے کی پتا خدا انہوں نے شراب چھوڑیے شراب چھوڑیے سجنا ادھر شراب چھوڑ دیا تو بندے بڑا اخاؤ پر ثابت کر دے میرا نبی رہی تے طبیعت خراب ہوئی یار دے ہو نشہ چیتا ہونا شرابا دی لوڑ گڑی دی ہے لگی بولو نا سبحان اللہ جن آخر کون کہتا ہے میں نہیں چکی میں اخری شراب پون کہ میں نہیں چکی کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے یہ درویشن تمجو اٹھائی آئی ہے مسجد اندر ہجوم لگ گیا ہے گھر سنو تو بچے کے لالے چھو گے سارے تال چ تو جو ہے کرتے حضور پاک جما کرج حضور پاک سرکار جما کراوی ہو گیا جماعت, جماعت, جماعت میری نبی نے عشاء کی جماعت پڑھائی ہے مسجد نبی دراط کا خیمہ لگیا ہوا آپ اتر آ گئے ادھر آ گئے ساری گل گلے سدکے جا سبحان اللہ ادھر مدینے کے تاجدار آپ نے فجر نماز پڑھائیے فجر نماز پڑھا کے آپ نے فرمائے یاروں میں نے پتا سی تو سا میرے خیمے دیا آس پاس بیچی ہوئے جی میں نے پتا سی میں نے پتا سی تو سا میرے خیمے دیا آس پاس بیچی ہوئے جی پر میں میں جماعت واسطے کیوں نہیں آیا یہ سواستے نہیں آیا اگر میں جماعت قرآن چھڑ دا تو ہڑے دیترابیاں فرض ہو جانوی حضور دی خواہش سی کہ ترابیاں جماعت دینا لو پر میرے نبی دیئے خواہش آپ دی حیات سے ظاہری دی اندر پوری نہیں ہوئی کیوں اگر آپ جماعت قرآن دے فرد ہو جانی سی مجبوری سی زمانہ فروق آدم دایا ہے فرمایا یارا کیا ہونا ہوئے ترابیاں دی جماعت ہوے ترابیاں دی جماعت ہوئے باج ماہ ترابیاں پڑیاں جان پورے پرانت ہوئے like, دو گانا پوری ہو گیا دو رہ گئی چیتی چیتی نال چھیا نظر پیارونا سکھان اللہ اور سبحان اللہ نے اگر ابو بکر سدھی مسائلما قداب رو قتل کرنا میرے نبی دی خواہش سی پوری کینے کی تھی کی ہے میرے والو کو پوری کینے کی تھی کی ہے فاروق کے عادر نہ حضرت ابو بگر شدیق نے پوری کی تھی ہے اور ترابیہ جماعت نالونیاں چاہیے لیا نے خواہش سی کنے پوری کی تھی ہے فاروق کے عادر نے کی تھی ہے انہوں دی عثمانِ غنیدی گانا سلاما ہاں حضرت پیانا بولونا سبحان اللہ صدقے جاؤں اسمانے کنی خواہش خواہش دا سی اسمانے غنی نے پوری کیجنا میرا مدی تاجدار دا اپنے ایک صحابی دا گھر دل دل آرام سے ہے حضور پاک سرکار دے مدی کریے بند ہو بند ہوں نے گانیا دیا گانیا دکھن کنا اندر گانے پی رہی ہوں دلے گئے ہو جان دلے سال کتنے سوا دینی ساڑا مثال سال بن گیا ہے وہ س... س... بندے جن بھی ایسے نہ سارے بازار ہو گئے بنیا کی ہو چنگا بلا بندہ آیا جو تو بازار نو وڑیا ہے چوئی نقشو پی حالانکہ خوشبو پہ بندہ تو بمار ہوئے تو چنگا ہو جاتا ہے جوئی نہو مران ہو گیا بازار پڑا ہے بندہ بمار ہو جائے بالی لے کے تھے ڈگیا پھر خشبو سگانے طبیعت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے سوچی سے ایک بندہ بڑا بازار پیا ڈیا پیا نک کے ٹھنڈ پی گئی فورن بازار بج گیا لوگ آخر میاں تین واسا جان نہیں دینا جی بندہ آیا آی کے ریا تیرے رومال سا تین نہیں جان دینا یار چجو پا کئی نشے بڑے مخفی ہوتے ہوئے پخانے آخیا تین پتا نہیں ہر وقت یہ ہے سی روڑیاں بنگی یہ ہے ہر وقت بہنا سی روڑیاں دربار بارش دل <سؤال> دماغ گندیا نگیاں فلموں پہ ہوں قرآن حدیث والی گل چن سمجھ نہیں لگی نظر میرا مدینہ در تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے غلام صحابی دے گھر دیں در آرام فرما رہے ہیں حضور نے ایک خواب دیکھے آئے نبیدہ خواب وحی خدا اُدائے آپ مسکران کے اٹھ بہے اٹھینے تے مسکران رہے ہیں آپ کو بی بی پانک نے ارض کی دلج پالا کی بیکیا جے مسکران رہے ہو آپ نے فرمایا بڑا سواجی خواب دیکھا میں بڑا سواجی خواب شروع ہو جائے خدا دا خوف کر کے بیٹھو چھوڑ دیں کوئی تمیز میں کسی سونے حضور پاک مدینے دیل... ہم جی گلہ جی گلہ مدینے اللہ مدیارکھا ہے سبحان اللہ اللہ خواب سوچ سوچ کے میں محمد خوش پیاؤں نا خواب کیا ویکیا ہے بیٹھے ہوں کشتیوں بیٹھے نے جہاد کر رہے اج لگتا ہے جی تختوں بیٹھے ہوں شہر شاہ میں مسکرا لیا میرے یار کن سونے پہ لگتے ہیں کن پیارے پہ پے لگتے حضور نے خواہش کیتی ہے کہ کیوں نہ میرے غلام زمینی جہاد کرتے سمندری جہاد بھی کر خواہش میرے منینے دے تاجدار سہری زندگی کے اندر پوری نہیں ہوئی زمانہ آیا اس معنی گنی د مشورہ ہے مشورہ کنہیں دتا ہے امیر معاویہ نے کے کیسا سمندری جہاد کریے کافر لے کے جان والا امیر معاویہ ہے ساتھ کے اندر ویخ کے خوش ہونے والا مدینے میں توجو نی فرمائی اللہ سونے امیر معاویہ امیر معاویہ لشکر لے کے جان والا حضور نے فرمایا میں لشکر بل ویخ خوش ہو رہا ہاں لشکر بل وے خوش ہو رہا ہاں سجنا چ لے جانا پتا اور نبی خوش نہ بھی ہوئے امیر معاویہ نو فرق نہیں پہنا کیوں خوش مدینے ہو گیا جی مدینے کا تاجدار راضی ہوئے انسے سے پرواہی ہو سکے چھوٹی جی گل کر جا اگر ذوق نا سبحان آخری امیر معاویا کی مولادی نال جنگ ہوئیے کینو غلط آخنا کنو صحیح آخنا ہے میں کئی باپ تے چاچے دی لڑائی باپ چاچے دی لڑائی ہوئے باپ چاچے کی لڑائی ہوگی پتر نوٹ کے چاچے دے سیر مارنا پیو دے, کسی دے, سیر دے چاچا میں آخیا چلیا لڑائی مولا لیے مولالی ہوئی امیر ماویہ میرے نبی نے فرمایا علی میرا بھیر علی میرا بھیر امیر امت دا ماما اے دی میرے سی دو دو اور ماما جب کوئی باطل نہیں گناہ نہیں بولنے سال دن سونے حکیم کول سند ایک سنعد نہیں سند نہ ہو, ہو سنت یافتہ حکیم ہوچا نہیں ہوتا کیوں آندر ادر ویخ تبھی سند ہو حکومت سنعت ہے hey, hey. Hey, hey. تھانا پرچا نہیں کٹتا دا. پرچا نہیں کٹتا یارہ ویر ماویا مولا جنگ ہوئی ماویا احتراج نہیں آئے گا رب کی بار گا دے اندر پرچا نہیں کٹیجے گا صحابیت سنعت میرے مدیش اگر آخد سنت جھاوت آ دلیل چار لڑائیاں اداوتیں نہیں سن میں ایک گل سنا واؤ تو تا کوئی نہیں مگر مڑ میں سنا چڈا وا ذرا پیار نہ بھولو نہ سحان اللہ میں گل بس مکا دینی جو نا سجنہ جو او تو نے اڑائی ہوگی کہ تم ہم ہوگی کہ میں بڑیا بڑی کتابیں علیہ وغیرہ لکھا ہوا امیر م... امیر دربار لگے آیا علی حضرت امیر ہوئے ہیں امیر معاویہ فرما نے علی دیا وہ ترارے دمراہ جی کردا ہے امیر دی مجلس ہوے شان ہو شان علی ہو ساڈا جی کردا ہے پتا لگیا محفل لا کے شانا بیان مدینے شانہ بیان کردی تاجدار ان حضرت دی درار ابن دامورانے نے لفظ بولے نے میں کیرل لگ بے قدری کرنی کرنی بھی لفظ پڑھ دافر سبحان اللہ حضرت ہو اللہ نے فرمایا فَإنَّهُ وَاللَّهِ كَانَ فهو يخاطئ نفسه يعجبه من اللباس ما خاشنا ومن التعامل ما جاشب كان من الله كحدنا يجيبنا إذا سألناه ويأتنا إذا دعوناه ونحن الله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه حيبتا يعجب على الدين ويحب المساكين وأشهد بنا وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مباقبه وقد أرخى الليل سجوره وغالت نجوبه جميل في محرابه قابدا على لحية تمل بولو تو مل بول سلیمی ویب کے بو اسمعه الان وهو يقول حلت وی وح شری امیر معاویہ سرکار دے سامنے لفظ بولے گئے مم مم مارا نال کرنا وا امیر معاویہ نے جا جاب داجا اس بولو نہ حضرت درار ابن دام فرماندے نے مولا بارے پوچھتے ہو مولا علی بڑی سوچ والا لگی ناد لگیا لگیا رکھی سونے میں اتنے منافقہ کافر آ سوچا آدیع نے اگلے جہان کا فرد دیا سوچا دیا نے مومن دیا موجا ہی موجود نے شری دل کڑے مضبوط آ سانپ والا ہاتھ پہ اٹھا کے پٹ کے رکھ چڈ ہے لاما اکبال بولیاں شیر پڑنا وا پہلا شیر سن لو سمجھ نہیں آئے گا میں پیار نہ بولو نہ سہا ملا فرمایا نامہ ہے اگر شر تو خیال و گنا کر تیری جہاں میں شیر پر مدار ہے بن اندر نی جرت نہیں آ سکتی اندرت کمی آئے گی فرمایا علی والی فیرت پیدا کرنی پینی فرمایا پھر پہ سیا روٹیاں نہیں کھاگا خیر کم لمبا ہو جائے گا میں ترجمانی کرتا بس موٹی جی گل کردرت نے مورا نے آخیا ہے ارے بس بڑی اچھی شان والا پر دنیا کے بڑی نفرت کرتا ہے دنیا دی نفرت نال, نال, نال, نال بڑا پیار کری موہ ہے بات کو ہے گل نہیں سی آ سجنا ادرا لاس پہ سن سوکا پکا کھا لے سنپیا ڈنگیا تڑپتا ہے رو رو کے آ فرمان سو دیا پر ہو جا علی تیرے پیار نہیں کردی تینوں شانہ بیان کیتیاں نے امیر ماویہ نے سنیاں نے آپ نے, نے فرمایا رحم اللہ امن ہسن کا ندا لے کا فرمایا رب دی قسم ہے جیان کر چوجا کنیاں گیا ترا ابو بکر صدیق مسلم کتاب خواہش نبی دی قطر کین کرایا ابو بکر صدیق نے جماعت تراویا نا تراویا کی جماعت ہوئے خواہش میرے نبی دی سی پوری کن ہے فاروق آدم نے میرے نبی خواہش رکھتا سی کہ سمندری جہاز ہوئے خواہش کن کی پوری کیتی ہے اسمانے گنی نے کیتی ہے مشورہ مشورہ آپ رضا خلن بولو نا سبحان اللہ, اللہ؟, اللہ؟ دی دی جناد اللہ؟ اللہ اللہ کر کے ایمان جی بوتل ہو ہو سواد نہیں بننا کتاب ہوتا کتاب سن وال لگے مرد کی زندگی گزار ہیں اور بیبیا انہوں پتا لگ جائے وہ کافر دیا بی چلنا خیر مولا گنا لو میرے روی کی خواہش سی جی پوری کی سرکار مان تقسیم کر رہے ہیں مالک نیمت بن رہے عدل کر, انصاف کر میرے محمد نے فرمایا اگر میں کرنا یہ گل کر کے حضور نو کڈ کر کے چڑیا ہے کر کے ہے کرت نسل چلے گی کرتوت نسل اندر کرتوتوں پچھانی جائے گی یہ نسل اندر تو پچھانی جائے گی حضور نے فرمایا این دے کارطوط دیکھ لو نسل چلے گی ہندے والے کارطوط اون کے کیڑا کارطوط میں وخاندا ہے میں تفصیل پوری نہیں کرنی کیڑا کارطوط میں وخاندا ہے حضور نو کٹ کر کے جا رہا ہے حضور نو کٹ کر کے جا رہا ہے پتہ لگیا اون دی گندی عادت جڑی مدینے دے تاج دادے دکھائی فرمایا دیکھو میں محمد رو کٹ کر کے جا رہا ہے آج بھی مدینے چلے جاؤ میرے نبی کے روزے والے حضور نے فرمایا کرتوت والے اولاد چلے گی پشان کی لانی ہے کرت میرے نبی نے بخایا ہو ایک کی بس دس حضور ہزور وال کر جا رہا ہے پتا کی نسل کہ وہ نسل ہے مدی چلے جاؤ جیڑا بھی اج نبی دے دین کر کے کھلوتا ہوئے سمجھنا دی نسل ہے اور سجنا جڑا سر جھکا کے آنکھیں مجرم بلا جاؤ ہے گوا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہوا مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ ہے گواں پھر رد کری کی ہے میرے نمی نڈ کر کے گیا فرمائن پچھا یہ نسل چلے گی یہی نسل چلے گی یہ تین تویں جو نکل جان گے جویں تیر کمان تو نکل جان گے صحابہ نے ارض کی تھی خالد ابن ابن عید رب تلوار آپ اتھوائے ارض کی تلاج پا لائے انہوں قتل کر دے میرے نبی نے فرمایا خواہش ہے پر قتل نہیں کرنا کیوں لوگ آنے آخر ہے محمد آزر نال دے پیر انہوں پہا پی قتل کر دے قتل نہیں کرنا خواہش سی ایک خارج یا نکولا جنہ وڈیر آئے ہے قتل ہو جانے پر میرے نبی نے قتل نہیں خواہش سیان خارجے جنگ کر کے سارا چڈیا خواہش میرے نبی سی پوری علی نے سمجھ لگی کہ کوئی نہ پیار سبحان اللہ سجنا میرے نبی سی تیری خواہش ہے مانا ہے میں کسی بھی تلوار تیرے تک نہیں پہنچ گا خواہش میرے نبی دی سی مینو دے کربلا دے میدان دے اندر دے مولا حسین نے پوری فرماش مولا حسین ٹھردائے پر جی جاکر مور مولوی بیان کردے بڑا دکھ لگتا ہے میرے مولا حسین نے بہادر تن سینہ کٹن واسطے نہیں سن کوہ ریت پتہ ہی نہیں آخری نے بڑی پیر آئیے بڑے ظلم ہوئے بڑے ظلم ہوئے پر یاد رکھو جہشے نے کدو چوریاں لگی انہوں لگ انہوں یار خاطر نچے سواد آتا ہے پر جیشک والے آدمی نے آدھے یار خاطر لگ دی خاطر جدو سچ لگتی ہے سواد بناؤ موٹی جی گل کر حضرت سنائی بڑے لولو سی اٹھارہ سال بیمار, بیمار جی تندرست ہو گئے بڑے اداس رہتے کسی نے پوچھا اجوبہ نا آپ نے فرمایا یار ایک بڑی پریشانی ہے بڑا تکلیف ہے بڑی ود جی رات بڑی اور فرمایا جد بھی سی بھیڑ وجہ برا چی سل جانا چیسا اٹھدیا سن تکلیف پورا جسم تکلیف قریب ہے یقم کان چباد پہ اے میرے بندے اجوبا تیرا کی حال تیرا کی حال بہتی پیڑت نہیں مک گئی یار نے پوچھنا ہوئے اج دنیا پچتی ہے پر حسین کول پوچھ لسین کا لو لو آ میرا جی کرتا ہے میرا کروڑ والا دنیا دربھی قربان ہو جی سجنا سبحان اللہ سجنا ایک میرا تینو دکھ نہیں ہے تنو غم نہیں ہے بڑیاں آئی جی نے, نے میں کہ پہلوان ہٹ گیا دوسرا جت گیا پر جرا جیتے آئے خون سر باؤ جریٹاں کنڈ چھلی ہوئی ہے دیکھ دیکھ رو گے رو گے ہایا سارے پہلوان کی ہوا ہے ہیں آگے پہلوان میدان سے پہ جیت گیا وہ جیڑے سینے کٹنے ہوئے جو زمانے دے خسرے انہوں نے حسین نشان دا پتا نہیں ہے اسا چاد بیاد نگ ہو گئے جی مر جہاز بار کر بلا وا جان ہے بیویا سینے کٹ دیا نے میں نے سبر آخو گی یا بے سبری آخو گے دنیا بیان کریں بی پاک لیا کے گھوڑے لے پڑ لیا ہے کیشرمی آئی گل بی پاک کے گھوڑے دلا لے لیا چشتی نے خبردار حسینک بیان کرے آجے بلکہ دنیا نے دس دے جی انہوں کا سر نگا ہوئے کار انہوں نے کپڑے گئی بابے سن چی یاد رکھو اگر بیویا آسمان آسمان پٹین آ جانا سی کیا مت برپا ہو جانی سی تہو پتا نہیں اس ماں دیا دیا نے آ چلنا دیکھا جن کا مہرو ماں نے جی آ جسم کے کپڑے یار دور دیا گلا کر کوئی بی بیمار پریشانی ہے پیٹ بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے پیدائشی بیل دے سن بی پانی آدھی رکھ دیا پانی کا قطرا منہ نے چاہیں ادھر پدیش ہونا رب ادا حیا ہوں ڈیڈ پر تروسط کہ میرے نبی نے فرمایا بےحجائی ہوئے گی وہ برائیاں بےحیائی ہوگی وہ وہ بماریاں آنگیاں جڑی تے پچھلیا نہیں سن ہائے اصا ویکو اصا نبی نبی نہیں منیا سائنسدان نبی نبی نہیں حضور نے فرمایا وہ بیماریاں آنگیا جہاں تھی سن کافر نے آکھا حضور نے سنت سلام لو تو بیماری پھیل جاندی ہے دسو اسا نبی کے پچھے لگ کے کافر کی گل چی کا پیچھے لگ کے نبی چڑیا مسلمان ہے نا کرونا جدو آئیے گانے بند کیے نے دی کر جی دیا بہنوں گھر بٹھایا ہے یا کافر لگ کے ہزور کی سنت ایک منٹ سوچ کے دسوسا مسلمان کرتے رہ تکوا جان دمیشا سارا دن رہے گا پوری گندگی پریتی اندر لگ رہی ہے کوئی پرواہ نہیں پر جب پیشاب کرے گا لت چک لے گا متا پیشاب کا پریت چھٹا میرے میرے جسم اندر مردہ دلج مرد کردیا مردہ دلاج بیبیاں اپنی اکاؤن پیشاب دل ایک مریض جا کے قسم خدا دی کر کے غیرت مند بدے اندر پھٹ جاسی ایک بار ویک لو نا حالات سورت حال ان کو بہن سمران ہے مطلب ادھر فٹ جائے گا مگر کدے گوارا نہیں کرے گا مگر اندر جسم سون ہوئے ڈاکٹر بڈ بھی نہیں کافر نے نشے کا بغیر ایسا ٹیكا لایا سارا کچھ اکھا نال ویخنے بھی آ مگر ماسا جب کے ساس نہیں ہوئے او ہے کہ کوئی نہیں پہلا پہلے مسلمان تھی بہر بے پر اگر سرکار، آپ سرکار نے مدینے اولا ماں کتنے بیبیاں باہر نظر آ رہے ہیں پتا لگا علماء نے جمے داری نہیں تکوا سا یار جیت قوم تھی بہن پیسے کھا لے ماں باہر ادھر باہر جن مان بیچ لیں ویچ لوگ بھی کوئی پچھلے تو خوش ہو ہو کے ویچ لے رہے اس ٹیكے نہیں لگے ہوئے كی ہے۔ مالی دی دی مالے گلیاں گلیاں پنڈا پنڈا چاہتے کسی نے ماسا احساس نہ ہو چسکے لے چس کے, کے بیان کردہ ہوجنی انگریز نے ایمان سن کر ادھر ویکو جہاں ایک بار ویخ لو نا ہسپتال دار وہ گارا نہیں کر سکتا کہ میری دھی لام آخر ہے زخم ہے بازو, تے اے بازو نا اگر تندرست ہے تے بازو کیا ہاتھ ہی لہر بند نہیں وکھا وہ حرام ہے مگر اگر زخم ہے اہم اس کا حکیم ہے ان کے سامنے کھول اجازت اگر حکیم کا ملے ان کے سامنے کھول سکتی اجازت پر اگر تندرست بیبی ہوتی آواز بھی غیر بندہ نہیں سنی تندرست جنا واسطے پیش کر دینا جی بیمار ہے وہ غیر نگاہ بھی نہ پو کتیا تک ہوا ہے سد کے جا ایک بار ماں بیٹھی ماں نکلی ماں میں نوٹ ویکنا نوٹ کی ماں نے جانے جی نوٹ سامنے کی نا انہیں نوٹ ویک دیوار سر نخم ہو گیا پر بیوی بی نے تصویر غیر بندے دیکھنا گوارا نہیں اندازہ کرو ہوں اپنا کتنے ہوں ہزار کیا قد اے بی بی دیئے، غیر بندہ چکنجر ننگا ہوں ہے. دی بھی غیرت, نہیں بھی غیرت, نہیں، بھی غیرت نہیں。قسم کر، کر، کر، کر، مگر نہ یاد رکھو زندہ یہ نہیں چلو سونے لفظ میں اپنی پست ختم کرنا اللہ تعالیٰ کے اندر دعا ہے مولا تعالیٰ عمل دی لندہ صحبت آخر اندر پیر تو شیر پڑھنے <تصف> <تصفح> <تصفح> سبحان اللہ فرمایا لویا اتھے تاں چار ستار سدیو